مولانا محمد والے وبارک آن والی حکایت خلاصا بے وزیر نے یہودی وزیر نے عیسائیوں کے اندر فتنہ تو ڈال دیا بارہ امیر بنا کر اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا بارہ کے بارہ امیر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے جناب گلے میں پڑ گئے اور قتل عام شروع ہو گیا لیکن فرماتے ہیں ان عیسائیوں کے اندر ایک جماعت ایسی تھی کہ جن کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا اور ان فتنوں کے طوفان کے اندر وہ محفوظ رہے برکت کیا تھی کس چیز کی برکت تھی بھائی فرماتے ہیں ان کے اندر وہ جو گروہ محفوظ رہا نا ان کے اندر ادب اور تعظیم کی دولت تھی جس نے ان کو بچا لیا وہ کیا کہ وہ جب بھی, جب بھی ان جھیل کھولتے تھے نا تو نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے انجیل میں لکھا ہوا تو چوم لیتے کیا کرتے تھے بوسا بو بو دیتے اور چومتے تھے اس کو تو اللہ تعالی نے نام محمد نام احمد کو ان کا مددگار بنا دیا جس کی وجہ سے ہر طرف قتل قتل جناب ہو رہا تھا اور جناب قتل کچھ تو خون اور ندی خون کی بہ رہی ہوتی لیکن ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیوں اس وجہ سے کہ نام احمد ان کا نگران بن گیا <melodic> آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! نام احمد ان کا نگران بن گیا تھا مولا روم فرمانیا جنہ میں نام مددگار دی ذات کے میں مدد کر دی ہونی اور آج دیکھیے بھائی مولا روم نے تو ایک مثال پیش کیا ہو سکتا ہے ایسا واقعہ پیش نہ ہوا ہو یا ہو سکتا ہے واقعہ ہو جی لیکن آج کے حالات دیکھو اسی یہودی نے مسلمانوں کے اندر کتنے فرقے بنائے بنا کر سب کو لڑا دیا قتل کا بازار گرم کر دیا آج کوئی بھی ادھر ہاں بم پھٹ رہے ہیں کبھی ادھر بم پھٹ رہے ہیں کبھی ہزاروں بموں میں اڑ رہے ہیں کبھی لاکھوں اڑ رہے ہیں کبھی کچھ ہو رہا ہے لیکن دیکھیے ایک جماعت حضرت صاحب کے درویشوں کی ایسی ہے مصنوعی کے مطابق سے میں تو کہتا ہوں یہ کہ حضرت صاحب کے درویشوں کی تصویر کھینچ دی انہوں نے پہلے سے یا حضرت صاحب جو ہیں وہ انہوں نے تصویر نہیں کھینچی جی کہ وہ پہلے گزرے ہیں یوں کہو کہ حضرت صاحب کے درویش متنبی رومی کی تصویر بن چکی ہے کہ یہ نام محمد کی تعظیم کرتے ہیں نیچے سے اٹھاتے ہیں آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ کسی بم کے اندر درویش اڑ گیا ہے خبر پگڑی والے لانسی اڑ گئے اور پادری والے اڑ گئے بموں کے اندر قاضی کی جماعت اڑ گئی یعنی جتنا اللہ رسول کے ناموں کے گیم سے گرانے والے ہیں سب گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں لیکن جو اٹھانے والے ہیں وہ بچ رہے ہیں نام احمد ان کا نگران بن چکا ہے اور بولیے نام احمد ان کا نگران بن چکا ہے ارے بھائی ایسا شیخ کہاں سے لاؤ گے اور کہ ادھر مطنبی پڑھتے ہو جو ادھر پڑھتے ہو اس میں سب کچھ دیکھتے ہوئے اب دیکھیں مثنبی مثنبی مولا روم اپنے الفاظ میں کیا رنگ چڑھاتے ہیں فرماتے ہیں تازی میں مدح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی مزہ جھیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تاریم جو مزکور تھی جھیل کے اندر بود در بدھ در انجیل نامے مصطفیٰ آسر پیغمبر بہر صفا بہر صفا ہاں انجیل کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسر پیغمبر وہ پیغمبروں کے سردار بہر صفا باہر ہاں خلوص کے باہر خلوص کے باہر سمندر یہاں پر اگر کوئی سوال کرے او جشتی تم سر کام آنا تو کیا کچھ کرتے ہو اور یہاں پر سارے پیغمبران تو حضور کو کہا گیا ہے پیغمبروں کے ساتھ تو آپ ہیں ارے بھائی بات سنیے یہی تو نقطہ ہے جو اس کو سمجھ گیا سمجھ گیا پا گیا جو نہ سمجھا وہ رہ گیا وہ کیا کہ ہم سر جو فرنگی اطلاع اور اے فرنگی تعظیم میں بولا جاتا ہے وہ اس کے مخالف ہیں کیوں جب فرنگی تعظیم میں بولا جاتا ہے تو اس کا جو معنی فرنگیوں کے نزدیک ہوگا وہی ہوگا جب اسلام کے اندر بولا جائے گا پھر جو اسلام والوں کا معنی ہے وہی ہوگا وہ جب سر کہتے ہیں تو وہ باقی گستاخ اور کافر کو کہتے ہیں انہوں نے سر کا خطاب کبھی امام احمد رضا کو نہیں دیا کبھی مہر علی شاہ کو نہیں دیا کیوں اس وجہ سے کہ جو ان کے میزار کے نہیں تھے جو ان کے میزار کے ہوتے ہیں ان کو سر کا خطاب دیتے ہیں سمجھ بات کی آ رہی ایک قوم کے اصطلاح کو دوسری قوم پر کیا ہمارا کا جالت نہیں تھا کیا ہے یہی ضمانت ہے جس میں سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ نقطہ ہمیں اللہ نے سمجھا دیا جیسا کہ میں کہتا ہوں ہندوؤں کی عبادت شرک ہے ہندوؤں کی عبادت شرک ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں حالانکہ عبادت تو تمہارے اسلام میں بھی ہے کہ نہیں ہے اگر اس کو کیوں شرک ہے وہ کیونکہ ان کی تعظیم میں جب عبادت کلر بولا جائے گا تو پھر کیا مانا ہوگا وہ شرک والی عبادت بتوں کی عبادت تو جو मैं कहता हूं अरे भाई फरंगियों का इंसाफ जुलम है सही कह रहा फरंगियों का इंसाफ आपको कहे को इंसाफ को जुल्म कर रहा है का बच्चा फरंगियों के इंसाफ को जुल्म कह रहा जब इंसाफ फरंगियों में बोला जाएगा तो वो फिर उनके कानून के मुताबिक होगा और उनके कानून के मुताबिक सब जुल्म है समझनी बात क्या بدھ ذکر او شکل ان کے ہل شریف اور شکل کا ذکر تھا ان کے جنگ ان کی جنگ روزے اور کھانے شریف کا ذکر تھا نسرانی بہرے ثواب سورسی دندے بدا نام و کتاب نسرانیوں کا گروہ ایک گروہ ثواب کے لیے جب پہنچتے تھے اس نام اور کتاب تک وہ صدا دندے برا نام شریف گرو نند بدا وس پہ لتیسا دیتے تھے اس نام شریف پر منہ رکھتے تھے لطیف پر اندر ہی قسہ کے گفتے ماں گرو نظر اتنا بندو اب سکوں اس قصہ کے اندر جو میں نے کہا ہے بیان کیا ہے ہم وہ گروہ متمن تھے فتنے اور شکو شکو ہیں سے شور سے دب دبے سے ہیں سے ہے شر امیران و وزیر نرپنا ہے نہ چم لو مرو چم کے سنت ادا کر لو آ... سبحان اللہ مطمئن تھے امیروں اور وزیر کے شر تھے صاحبہ بچے جی برتنا ہے بتاہ میں پناہ پکڑنے والے مستجیر منا پناہ پکڑنے والے نیش نہ نسل بھی زیادہ ہو گئی احمد پاک کا نور مددگار آیا یار ہو گیا احمد پاک دن مددگار ہو گرو ہے نام احمد داشتندے مستفا اور وہ دوسرا گرو نسرانی سے آمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو رکھتے مریندے بچے کھڑے سن سا مستان گشتنزیر یہاں توہین والا اور ذلیل توہین والے والذلیل ہو گئے وہ کتنوں سے جی میں انہا اللہ رسول کے نام نلکی تھی موہ میں انہا منہوس سوچ والے وزیر منحوس سوچ اور منہوس فن والے وزیر سے وہ کی ہو گئے ذلیل تخوار مستحان گشت گشتہ معروم وار ہو گئے وہ گرو ہو گئے محروم اپنے آپ سے اور دین کے راستے کی علامت سے شرط سے پہچان پار دین سمجھ آوے <Rosals> سب کے مدینے ہم محبت شان ال رہا ہے محبت خبت جس کا دراز پاؤ خبر ہے چبلیاں یعنی بے والے دفتروں کی وجہ سے وہ جڑے او لانتی لکھوایا نام احمد تاکہ داری آمد پاک کا نام ج... اس طرح مدد کرتا ہے تاکہ نورش داری ہونہ کے سوچ ان ز... نور نگاہ داری کیسی کرتا ہے کی جنہ نام آخ مدد کرتا ہے نور ذات کی نمکی کی مدد کر دی ہوگی کوئی دلیل سنتے ہی نہیں بس گونگ بولے کان سنی ساڈا تو اقیدا جی سمجھ نہیں آئی جہاں جائے چل چل چل میرے خیال دے کہ تا جہا ہے نا یہ لگے نام احمد زال اور جب تک دمانے سے یعنی جب, دمانے جب احمد پاک کا نور اس طرح مدد کرتا ہے تو کاف جہن لگا پیچھے تو اس کا نور کیسے نکاح داری کرتا ہے بولو تا جب دانے کرو جب دانے چاہ یعنی بنا مانے، شرطی اور احمد پاک کا نام جب محفوظ مضبوط قلعہ ہو گیا آئے آئے آئے. کیا؟ حسار مانا دلا حسین حسمین سواد کے ساتھ حسین کا معنی ہوتا ہے محفوظ مضبوط بولو ہیسن حسین کتاب ہے حسن مانا. سواد کے ساتھ کا معنی ہوتا ہے قلعہ یا سین مانا مضبوط موبا مضبوط قلعہ کتاب کا نام مطلب کیا بنے گا مضبوط قلعہ فرماتے ہیں جب مضبوط قلعہ ہو گیا کا نام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روح العمی او بھائی تب کیا ہوگی اس روح العمی کے لاکھ میں مذہب مطابق سب شرک ہو گیا سب شرک ہو گیا میں اور... اور... ایم م... م... م... م... پہلی... دا... سامنے... سی دا چکی دلیس چوکی سامنے بندے بڑے کٹ ہو تے لگا مارکا اتنے پولسی وچ رگڑی گی سارے ओ, لڑکا نا, در لاجواب نکل چاہیے نکل باہر کاغل چکیا میں اپنی آدت متاب کا بارک چکیا او یقین کرنا اللہ تعالی بلوان تاریخی راہ بننا جدو بھی دہشت گردی دہشت گردی سورا کرا واقعہ سنایا کہ لانتی اللہ رسول دے نام تھلے سٹتے جی عذاب نے دہشت گردی آج ملنا آخوسا اشتہار بند کرو نام پاک شروع کر دو لانتی بندہ مار جان پھر آخر